دسواں مکتوب کرامت کے بیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اے میرے عزیز بھائی شمس الدین اللہ تعالیٰ تم کو اپنے اولیاء کے کرامات کی بزرگی بخشے تمہیں معلوم ہو کہ اہل سنت والجماعت کے فقہائے امت اور اہل معرفت کا اجماع ہے کہ کرامت کا صدور اولیاء اللہ سے جائز ہے اگرچہ وہ حد معجزات تک کیوں نہ پہنچ جائے اس مسئلے میں متضلاع کو اختلاف ہے وہ کرامت کے قائل نہیں ان کا خیال یہ ہے کہ عام مسلمانوں کے ساتھ جن جن عنایتوں کا ظہور ممکن ہے نے کامل کے ساتھ بھی اس قسم کی باتوں کا ظہور ہو سکتا ہے مثلا دعا کا قبول ہونا یا کسی جنگل میں پیاس کے وقت چشمہ آب کا نمودار ہونا یا گرسنگی کی حالت میں کسی کا رحم کھا کر مہمان بنا لینا اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آدمی جب ایمان لایا تو محل اداوت سے مقام ولات پر پہنچ گیا اگر ولات کا تقاضا ہے کہ خوام خا کرت صادر ہو جیسا کہ تم کہتے ہو تو لازم تھا کہ کرامت میں بھی سب کے سب یکساں ہوتے اس لیے کہ مانی ولایت میں سب برابر ہیں اس کا جواب اہل حق نے اس طرح دیا ہے کہ ایک درجے کی ولایت صرف ایمان لانے سے ہوتی ہے یہ عام ہے اس میں آسی اور متی اور نبی وغیرہ سب یکساں اور برابر ہیں لیکن ولایتیں خاص دوسری چیز ہے وہ کمال ایمان کے بعد حاصل ہوتی ہے اس لیے جب ولایت خاص ہوگی تو کرامت بھی خاص ہوگی جیسا کہ بادشاہ کے ہاں سپاہ ہوتے ہیں اور چند قسم کے ملازم ہوتے ہیں بحیثیت خدام ہونے کے سب برابر ہوتے ہیں مگر وزیر اور حاجب کو ہزاروں کرامتیں ایسی ہوتی ہیں کہ دربان اور فراش کو نصیب نہیں اگر کوئی یہ سوال کرے کہ حق تعالی نے جب چاہا کہ پیغامبروں کی پیغمبری کو ظاہر کریں تو انہیں معجزہ عطا فرمایا ایسی صورت میں معجزے کی قسم کی بات پیغامبر کے سوا دوسروں کے لیے کیوں کر جائز رکھے گا کیونکہ ایک ایسا اشتباہ پیدا ہوگا جس سے نبوت او لاتیت کا فرق باقی نہ رہے گا نبوت و ولایت کا فرق باقی نہ رہے گا اور یہ شک بھی لازم آئے گی کہ پیغمبر اپنی پیغمبری کی وجہ سے نہ پہچانا جا سکے بزرگوں نے اس کا جواب بھی یہ دیا ہے کہ ولی صادق وہی کہتا اور وہی چاہتا ہے جو نبی چاہتا ہے اور ولی صادق کا اس کا بھی اقرار کرتا ہے کہ جو کچھ میں نے پایا وہ نبی کی تصدیق سے پایا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ میں پیغمبر نہیں ہوں بس ولی سے کرامت کا صادر ہونا نبی کے دعوے کی سچائی کے لیے ایک تائید ہے الحمد وہ شبہ اس جواب سے دور ہو گیا اور دوسری طرح پر اس کو یوں سمجھو کہ اگر دو مدعی دعوے میں اختلاف رکھتے ہوں تو ایک کی دلیل دوسرے کے لیے ہرگز کافی نہیں ہو سکتی اور اگر دو مدعی ایسے ہیں کہ ایک ہی معنی کا دعویٰ کریں اور ایک دوسرے کی تصدیق کرے تو جو دلیل ایک کے لیے قائم ہوگی وہی دوسرے کے حق میں بھی دلیل ہو جائے گی جیسا کہ وراثت کے مسئلے میں حکم ہے جس دلیل سے ایک وارث کو ترکہ ملے گا سب وارثوں کے لیے وہی دلیل کافی ہوگی دوسری دلیل کی حاجت نہیں کیونکہ عصبیت اور استحقاق میں کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ اتفاق ہے اور اگر کوئی یہ کہے کہ جب ولی کو اس قسم خرک عادت ایسی کرامت ملی جو موجود کی حد تک پہنچ جائے تو ممکن ہے کہ ولی صاحب کرامت نبوت کا بھی دعوی کرے جواباً میں یہ کہتا ہوں کہ یہ محال ہے اس لیے کہ شرط ولایت صادق العقول ہونا ہے اور دعوی نبوت اصلیت کے خلاف سراسر قذب ہے اور یہ مسلم ہے کہ قاضب ولی نہیں ہو سکتا اور اگر کوئی یہ کہے کہ بقول تمہارے موجزہ ناقض عادت عادت کا نام ہے اور صداقت پیغمبر کی دلیل ہے تو اس قسم کی بات پیامبر کے سوا دوسروں کو کس طرح ہو سکتی ہے کیونکہ جب یہ بات عام ہو جائے گی تو کوئی حجت و دلیل صداقت کی نہ رہے گی جوابن میں یہ کہتا ہوں کہ جو شبہ تمہیں ہوا ہے یہ بالکل بے اصل ہے کیونکہ موجہ ناقض عادت کا نام ہے اور کرامت بھی دوسرے پردے میں وہی شے ہے تو در حقیقت ولی کی کرامت بھی ع موزہ نبی ہے کیونکہ کرامت وہی دلیل پیش کرتی ہے جو نبی کے موجے نے دکھائی تھی جب نبی کی شریعت باقی ہے تو لازم ہے کہ اس کی حجت و دلیل بھی باقی رہے بس رسول کے صدق رسالت پر اولیاء اللہ قیامت تک گواہ رہیں گے اور اگر تم یہ سوال کرتے ہو کہ کرامت اور معجزے میں کیا فرق ہے تو سنو موجے کے لیے اظہار شرط اور کرامت کے لیے استطار شرط ہے دوسری بات یہ ہے کہ امبیا کو معلوم ہے کہ یہ معجزہ مجھ کو ملا ہے اور قبل ظاہر کرنے کے فرما دیتے ہیں مگر اولیاء نہیں جانتے کہ یہ کرامت مجھ کو ملی ہے اور نہ صدور کرامت کی خبر رکھتے ہیں اور نہ کرامت سرزد ہونے کی پہلے سے خبر دیتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ ولی محلے ولایت پر اس وقت تک ثابت قدم نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے کو کم ترین خلق نہیں جانتا جب وہ اپنے کو ایسا ہی جانتا ہے تو اس اسے دعوے, دعوے کرامت کب ہوگا اور جب اس کو دعوی نہیں تو کرامت کے آنے جانے کی خبر کیا ہوگی بزرگوں نے کہا ہے کہ جس شخص نے حق سے حق کے سوا طلب کیا اس کے لیے مقام ولایت نہیں جب اس نے کرامت کا دعویٰ کیا دوست سے غیر دوست کی خواہش کی پس یہ بات ولایت کے منافی ہوگی ولایت کا ثبوت اس سے نہ ہوگا خیر جب تم اس قدر جان گئے تو اب یہ بھی سن لو کہ اگر کسی جھوٹے نے دعوی پیغمبری کیا تو ناممکن ہے کہ خداوند تعالی اسے معوزہ دے جیسا کہ صادقوں کو عطا فرماتا ہے کیونکہ نبی صادق ہیں اور اہل حق ہیں اور ان پر ایمان لانا واجب ہے نبوت کا جھوٹا دعوی کرنے والا مبتل ہے اس پر ایمان لانا درست نہیں پس اس کے سوا چارہ نہیں کہ ایک ایسی حق بات جو کہ نبی کو عطا ہو جو مبتل سے جدا ہو یہی معوضہ ہے اگر دونوں ہی کے معوضہ ملا ہوتا تو محق اور مبتل کے درمیان فرق باقی نہیں رہتا اور خلق پر ظاہر نہ ہوتا کہ ہم کس پر ایمان لانا چاہیے اور صادق و کازب میں ایسی مشابہت ہوتی کہ ہرگز تمیز نہ ہوتی بہرحال مشائق طریقت اور تمامی اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے کہ از قسم ناقص عادت موجائے انبیاء کی طرح پر یا کرامت اولیاء کی مانند کسی کافر کے ہاتھ سے بھی ظاہر ہو جائے مگر ساتھ ساتھ اس کے جھوٹ ہونے میں کسی کو شبہ باقی نہ رہے گا جیسا کہ فرعون نے چار سو برس کی عمر پائی اور اتنی مدت میں کوئی مرض اسے لاحق نہ ہوا پانی اس کے پیچھے پیچھے قد آدم بلند ہوتا تھا جہاں وہ کھڑا ہو جاتا تھا پانی بھی ٹھہر جاتا تھا اور جب وہ چلتا تو پانی بھی چلنے لگتا اب دیکھو یہاں پر کوئی صاحب عقل شبہ میں نہ پڑے گا کیونکہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور سب اقلاء کا اتفاق و اقرار ہے کہ خداوند جسم یا جوہر یا کھانے والا یا سونے والا آمد و رفت کرنے والا یا گوشت پوست رکھنے والا نہیں ہے اگر اس قسم کے خرکے عادات فرون سے ہزاروں ظاہر ہوتے تو بھی کسی عقل کو اس کے کسب دعویٰ پر شک نہ ہوتا اور نہ شبہ پڑتا کیوں صرف خر کے عادت کی وجہ سے آدمی کیوں کر شبہ میں پڑ سکتا ہے خود اس کے اوساف بشری اس کے قصب دعوی کے شاہد ہیں اس لیے بمقابلہ کفارج چند در چند شبہ نہیں پڑ سکتا اور ہمارے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو سچوں کے بادشاہ ہیں آپ خبر دیتے ہیں کہ آخر زمانہ میں دجال آئے گا وہ خدائی کا دعوی کرے گا شیشے کے دو پہاڑ ایک اس کے داہنی اور ایک اس کے بائیں چلتے ہوں گے جو پہاڑ کے داہنی طرف ہوگا نعمت کی جگہ ہوگی اور جو بائیں سمت ہوگا عذاب کی جگہ ہوگی وہ کہے گا کہ یہ بہشت ہے اور یہ دوزخ ہے جو شخص مجھ پر ایمان لائے گا میں اسے بہشت میں داخل کروں گا اور جو ایمان نہ لائے گا اسے میں اس دوزخ میں جھونک دوں گا اللہ تعالیٰ نے اسے یہ قوت بھی دی ہوگی کہ جس کسی کو چاہے گا مار دے گا اور جس کسی کو چاہے گا زندہ کر دے گا اب دیکھو یہ باتیں بھی معجزہ و کرامت کی قسم سے ہیں اور خداوند وند تعالیٰ نے یہ سب باتیں دشمن کو بھی دی ہیں تاکہ صاحب عقل جان جائیں کہ جو گدھے پر سوار ہے خدا نہیں ہو سکتا اور جو ایک چشمی ہے خدا نہیں ہو سکتا اور, جو کھاتا اور سوتا ہے خدا نہیں ہو سکتا یہ موزہ اور کرامت نہیں ہے بلکہ استدراج و مکر ہے استدراج کے یہ مانی ہے کہ صاحب استدراج ہر چند وہ بے کرتا رہے اس کو ڈھیل دی جاتی ہے اس کو اس کی مراد پر چھوڑ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اس بے حرمتی اور دوری کے ساتھ ہلاکت میں پڑ جاتا ہے جیسا کہ خداوند تعالی تعالیٰ نے فرعون کے ساتھ کیا اگر اس کی خواہش کے مطابق پانی جاری نہ فرماتا خدائی کے دعوے سے باز آ جاتا اور مکر کے یہ مانی ہے کہ نجات دکھلائی دے ہلاکت اس کا سمرا ہو عزت نظر آئے ذلت حاصل ہو ہدایت معلوم ہو گمراہی کا پھل ملے دشمنوں میں یہ صفتیں ہوتی ہیں یعنی دشمن کو اس قسم کی جو چیزیں دی جاتی ہیں وہ سب کی سب استدراج و مکر ہوتی ہیں اس قسم کی تقسیم تین طرح پر ہے انبیاء کو دی جاتی ہے اولیاء کو دی جاتی ہے آدا کو دی جاتی ہے انبیاء کو جو بات حاصل ہوتی ہے اسے موجا کہتے ہیں اولیاء کو جو عنایت ہوتی ہے اسے کرامت کہتے ہیں اور کفار کو جو ملتی ہے اسے استدراج و مکر کہتے ہیں اب نسخہ میں ہے کہ عالم غیب سے ناقز آدات جو انبیاء کے ہاتھ سے ظاہر ہوں اسے موجا کہتے ہیں اور اولیاء کے ساتھ جو صادر ہوں اسے کرامت کہتے ہیں اور مجانین یا لڑکے یا عامہ یا خلق کے ہاتھ سے جو سرزد ہوں اسے آن کہتے ہیں جو کفار سے ہو اسے استدراج و مکر کہتے ہیں اور صاحب استدراج اور صاحب مکر اس قسم کی باتیں جو کچھ پاتا ہے اس پر نازا ہوتا ہے اور بھروسہ کر لیتا ہے اور اپنے کو اس کا مستحق سمجھتا ہے اور دوسروں سے اپنے کو سربلند و ممتاز جانتا ہے اور صاحب کرامت کرامات سے بھاگتا ہے اور ڈرتا ہے اور فریاد کرتا ہے اپنی ذات کو ذلیل و حقیر تصور کرتا ہے یہاں تک کہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اس راہ میں اکثر حجاب اور دوری اسی کرامت کی بدولت ہوتی ہے اس لیے کہ بندے نے حق کے سوا دوسرے کے ساتھ جس قدر آرام و سکون اختیار کیا حق سے اسی قدر قطیت اور دوری ہو گئی اور مثال اس کی یہ ہے کہ ماں جب چاہتی ہے اپنے بچے کو گود سے علیحدہ کرے یا کہیں باہر چلا جائے تو ایک ٹکڑا مٹھائی کا بچے کے ہاتھ میں دے دیتی ہے اگر چالاک بچہ ہے تو مٹھائی دیکھنے کے ساتھ ہی ماں کے گلے میں لپٹ جاتا ہے اور اگر نادان ہے تو مٹھائی لے کر خوش خوش چلتا ہوگا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کسی گڑھے میں کسی گڈھے میں گرے یا کسی جانور کی لات کھائے کیونکہ اس نے حلوہ دیکھا ہے ماں کی دوری کا خیال نہیں کیا نادان نے حلوہ لے کر ماں کو چھوڑا اور اگر ماں کا دامن پکڑ لیا ہوتا تو حلوہ کہاں جاتا وہ تو اس کی چیز تھی بزرگوں کی ایک جماعت کہتی ہے کہ کرامت ایک قسم کا رنگ اور روغن ہے اور آرائش کو پرورش ہے جیسا کہ بعض جگہ اونٹ کو پرورش کر کے آراستہ کرتے ہیں اور شہر میں پھراتے ہیں خلق اس کی شان و شوکت دیکھتی ہے حالانکہ وہ سجاوٹ نہیں ہے بلکہ اس کی زبہ کے لیے چھری تیز ہو رہی ہے اگر اس کا گلا کاٹنا نہ ہوتا تو اس کے ساتھ یہ عمل نہ کیا جاتا چنانچہ مشائخ رحمت اللہ علیہ میں سے ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ عالم میں بت بہت ہیں ان بتوں میں سے ایک کرامت بھی ہے کفار کا تعلق جب تک بت کے ساتھ ہے دشمن خدا رہتے ہیں جب بت سے اعراض و تبرہ کر لیتے ہیں خدا کے دوست ہو جاتے ہیں اسی طرح عارفوں کے لیے کرامت ہی بت ہے اگر کرامت کے ساتھ سکون ہوگا محجوب ہو جائیں گے اور اگر کرامت سے اعراض و مبرہ کر لیا مقرب و بینا رہیں گے ربائی ہرگز نہ شود اے بت بر بگزیدہ من مہرت زدل او خیالت ازدیدہ من گر اس پسے مرگے من بجوئی یا بھی آن ذوق در استخوان بوسیدہ من اے میرے پیارے محبوب تمہاری محبت و خیال میرے دل سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا میرے مرنے کے بہت دنوں بعد بھی وہی پیار اور محبت میری سڑی گلی ہڈیوں میں پاؤ گے یہ وہ باتیں ہیں جن کو کسی مکتوب میں ہم لکھ چکے ہیں کہ ولایت کی صحت کا تعلق دوست کے سوا سب سے انقطا اور اعراض اور حبیب کے سوا سب کو ترک سے ہوتا ہے کیونکہ ترک و اخذ دونوں زدین ہیں جس نے کرامت کو قبول کیا اور کرامت پر اعتماد کیا تو اس نے دوست سے اعراض کیا اور دوست کے سوا چاہا اقبا حبیب ولاد باقی نہیں رہتی محبوب کے رہتے ہوئے کسی دوسری طرف توجہ کرنے سے نقل ہے کہ ایک مرتبہ سلطان العارفین خواجہ باعزید بستانی قد صحسرو ایسی راہ سے گزرے جہاں کشتی کی حاجت تھی اور کشتی موجود نہ تھی آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ اس دریا سے پار اب کس طرح ہوں یا کایک پانی دو حصہ ہو گیا اور رہ نمودار ہو گئی آپ چیخ اٹھے کہ المکرو المکرو اور واپس چلے آئے بیت من بگرمائے قیامت خون خورم بریاد دوست جو شیر را نما کو تشنا کو سرب ود اس گرمی کی تپش اس قیامت کی گرمی اور تپش میں خون پیوں گا اور محبوب کو یاد کروں گا دودھ اور شہد کی نہر اس کو دکھاؤ جو کوثر کا پیاسا ہو اور کسی دوسرے نے اسی معنی کی طرف اشارہ کیا ہے ربائی ہاشا کے علم از تواجت خواہد شد یا باقس دیگر آشنا خواہد شد از مہر تو بغزلت دارت دوست وس تو بغدس قجا شد۔ خدا کی قسم میرا دل تجھ کو چھوڑ کر کیا کسی دوسرے سے مل سکتا ہے اگر تیری محبت توڑ دی تو اور کون ہے جس کو دوست بنا سکے تیری گلی چھوڑ کر اس کا کہاں ٹھکانا ہے اے بھائی تم نے آخری یہ نہیں سنا الحبہ۔ حیاتن و آخر ہو مماتن و اولہََُُ قتل و آخر ہو قتل محبت کی ابتدا حیات ہے اور انتہا اس کی موت اور محبت کی ابتدا مکر ہے اور انتہا اس کی قتل و اول ہُ و آخر ہو غ اور ابتدا اس کی کرامت ہے اور انتہا اس کی پشمانی ہے اسی مقام کی بات ہے جو کسی نے کہا ہے کہ محبت کے لیے بلا لازم ہے جیسا لیے جیسا کہ دیگ میں نمک کسی نے کیا خوب کہا ہے بیت آسائش است رنج کشیدن ببوے دوست روزے طبیب بر درے بیمار بگزد محبوب کے ملنے کی امید میں رنج و مصیبت اٹھانا اچھا ہے کیونکہ بیمار ہی کے گھر طبیب آتا ہے تم جانتے ہو ایسا کیوں ہے اس لیے کہ جو معشوق اپنے عاشق پر ناز نہ کرے یوں سمجھو کہ اس نے جمال باکمال کی داد نہ دی قسم خدا کی وہ جمال حقیقی بھی ایسا ہی ہے کہ اگر, فرد ف... ف... اگر فردائے قیامت بخطاب ہو, ہو کہ اے مشتاکو ذرا میری طرف دیکھو واللہ یہ سبوں کو کہنا پڑے گا کہ غیرت اس چشم برم روئے تو دیدن وہم میں اپنی آنکھ سے بھی رش کھاتا ہوں اسے تیرا جلوہ دیکھنے نہ دوں گا اللہ اللہ یہ آنکھ اور وہ جمال جمال او بیت آنجا, آنجا حدیث او سفش از نہار تانگوئی کانند زبان منیاد و اندر وہاں نگجد اس کی تعریف کیا ہو سکے منہ اور زبان اس کے بیان سے آجز ہے اے بھائی جس دن بسات محبت بچھائی گئی تھی کل مراد جلا کر خاک سیاہ کر دی گئی اسی وجہ سے سالک اول آدم صفی صلاح اللہ علیہ تین سو برس تک خون جگر روتے رہے کیونکہ جتنی مرادیں تھیں سب محبوب کے حصے میں آئیں اور ساری نامرادیاں محب کو دی گئیں اسی مقام کی بات ہے کہ بندوں پر رحیم اور رحمان کی شان ہے اور محبوں پر کامگار اور سلطان کا رنگ ہے دیکھو نا نو علیہ السلام ایسے برگزیدہ اور مقبول کے جگر پر لئی من اہلک تیرے گھرانے کا نہیں ہے کا لگایا جاتا ہے اور خلیل اللہ علیہ السلام کو خلط خلط پہنا کر نمرود سرکش کو بھرا جاتا ہے تاکہ منجنیق بلا میں ڈال کر آگ میں ڈال دے یعقوب پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام اسی سال تک بیت الاخران میں جلائے رولائے جاتے ہیں اور مہتر میں چاروں طرف پھرا کر غلاموں کی صفت میں کھڑا کیا جاتا ہے ہے ہے اسی راز کو کسی سوختہ جان نے کس طرح کہا ہے نظم ہما می کند ولیک از بیم مرد را تباہ کند وہ ساری مصیبتیں ڈالتا ہے مگر کسی کی مجال نہیں کہ چوں کر سکے اس کا چہرہ آئینے کی طرح شفاف ہے آہ آئینہ کو دھندلا کر دیتی ہے والسلام